اللہ اور کسمپنا کی بہت چار سایا رحم کر لسایا فرحان اللہ فرحان اللہ یہ کہ شاعر اسلام علی جناب ہم دم بھاگل پوری صاحب کچھ ضروری اعلان یہ سماپت کر لیں کہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں شرعی مسئلہ ایسے آگاہ ہیں کہ فوٹو کھینچانا تصویر لینا یہ سب ناجائز ہیں تو برائے ملی آپ اپنے موبائل کے کیمروں کو بند کر لیں اور پر بالکل قتم کسی طریقے سے غیر شرعی امور کی اجازت نہیں ہے یہ حضور جانشین کے لیے مفتی اعظم تاج الشریعہ دعوت برکات عالیہ کی طرف سے سخت ہدایات ہیں برائے مہربانی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موبائل کے کیمرے بند کر لیں کوئی تصویر نہ لیں اور اس طریقے سے جو یہاں پروگرام چل رہا ہے اس کو لینے کی کوشش نہ کریں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ہم سے شکایت کریں کہ آپ یہاں کے رضاکار نے میرا موبائل چھین لیا تو مجھے یہ شکایت کا موقع آپ کو نہیں دینا چاہیے آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی اور بڑی مسارت مطلب ہوگی کہ آپ کا یہ پروگرام اور یہ انٹرنیشنل امام محمد الزاح کانفرنس پورے بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے علماء اکرام کی تقارییر آپ حضرات کے جذباتی نعرے سبحان اللہ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے علماء اکرام کے جذبہ کلّہ بھی پوری دنیا سن رہی ہے اب میں ایک اعلان یہ کر رہا ہوں تو ابھی جو میں نے کچھ گزارشات کی تھی وہ اس میں سے رہ گیا تھا کہ جب سلیا پور کی قریشی برادری کی طرف سے یہاں لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے چودھری ریاست قریشی ابراہیم قریشی ابراہر بھائی سرما بھائی پپو بھائی رضوان بھائی گولا بھائی نیامو بھائی عمران بھائی آج میری ایماندوزہ کانفرنس کی کڑی کو اور پور سے اعلیٰ حضرت کی دوسری تقریب یعنی اس تقریب میں آپ کا اہل سنت شہزادی حضول مفتی اعظم تعالیٰ کا کل شریف بھی ہوگا تو میں اسی کڑی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بہترین مقرر بہترین خطیب کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت اللہ نا مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قادری جو آل انڈیا تنظیم علمائے اسلام کے کل ہند صدر ہیں اور تازری جامع شاستری پارک دلی کے امام و خطیب ہیں وہ بہترین خطیب و نقیب ہیں میں اسے سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ان کی آمد سے پہلے زبردست سربالیاں نعرہ لگائیے نارے تفریح نعرہ رسالہ مسل کے آلہ حفرا پردانے کابو شریعہ پردانے حضور مہنگا پیغام حد السلام جانکیے حدود مفتی جان اکا امام احمد کا ٹرسٹ آل انڈیا جماعت کا ایک اللہ حقد کو بغفار علماء اهل سنة حضرين بذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ورحمة العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والموصلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعض قول بالله للشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رسول اللہ ندارم جست مابائے ندانم جست مل جائے توئی خود ساگ سامانم ابسنی یا رسول اللہ اگر رانی بگر فانی خدامم منت سلطانی دیگر چیزیں نبی دنم ابسنی یا رسول اللہ شہابے تسازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عشیانم ابسمی یا رسول اللہ رضای اب سائن بےفر تو ہی سلطانی لاتنہر شہابر عصی خانم ابس یا رسول اللہ کے حق ہے بے پتی اک رسول دیت رسول اللہ کی لا ورب لاش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب لاش جس کو جو ملا ان سے ملا بتی ہے کون میں دولت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تاحش نور کے قبل میں لہرائیں گے تاحش نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سرود پاک پر نجی عوام مشہ سیدنا مولانا محمد الماعد الکرم والام اجمعین حضرات گرامی امام احمد رضا کانفرنس کے حوالے سے آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ان سے اس دوسری تقریب میں امام احمد رضا کانفرنس کے اس وسیع اور اس پنڈال میں آپ تشریف لائے آپ قابل مبارکباد ہیں اور تمام ذمہ داران امام احمد رضا کانفرنس بھی قابل احترام ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام ہمیں اور آپ کو بیٹھنے اور سننے اور سنانے کے لیے عطا فرمایا درود پاک اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علب صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام علیہ یا رسول اللہ حضرات گرامی یہ کائنات عالم یوں ہی وجود میں نہیں آئی بلکہ ایک سبب تھا ایک مقصد تھا اور مقصد یہ تھا کہ بندے میری معرفت حاصل کریں مجھے پہچانے میری میری میرے رزاق ہونے کو جانے میرے معبود ہونے کو جانے میرے قادر ہونے کو جانے میرے بہد اللہ شریف ہونے کو جانے اس لیے اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی کائنات سجائی اللہ آپ اس لیے کہ دنیا جب سجے گی اس میں رنگ و پھیلے گا اس میں کائنات مسکرائے گی تب اس میں میرے بندے مجھے پہچانیں گے تب میں اپنے بندوں پہ اپنا و گرم کروں گا. اس لیے رب نے دنیا سجائی کبھی آدم کو آدمیت سے سرفراش کیا کبھی نوح کو نجابت سے سرفراس کیا کبھی ابراہیم کو خلط عطا فرمائی یوسف کو اس نے کہا تاپ دیا کبھی موسا کو جلال دیا کبھی عیسا کو جمال دیا کبھی پیار مصطفیٰ کو کائنات میں اپنی محبت کا عظیم نازر نمونہ بنا کے دنیا میں مروف فرمایا اور اپنا حبیب قرار دیا اس لیے کہ ان کی بساوت سے ان کے وسیلے اور واسطے سے دنیا مجھے پہچانے اس لیے کہیں تو خود چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اس نے جب چاہا کہ سمانا مجھے پہچانے تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف فرمائی حدیث قدسی کے الفاظ ہے کم تو کن کا نورفا حل محمد میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے پسند فرمایا کہ سمانا مجھے پہچانے میری آرٹ پر حاصل کرے تو حبیب ہم نے تمہیں تکلیف فرما دیا مطلب یہ ہوا کہ پہچان رقی ہو لیکن وہ وسیلے مستفا ہو لوگ راہ پہچانے لیکن وہ کے وسیلے سے پہچانے لوگ راہ کو مصطفیٰ کے وسیلے سے جانے اللہ وقت پر مصطفیٰ کی تکلیف فرمائی اپنی مارفت کے لیے اور معرفت بغیر علم نہیں اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عالم بنا کے اللہ وقت پر اپنے محبوب کو تمام کائنات میں علوم مستیاں پھینک کے بھیجا تمام علوم پر جس کا ہم تھا وہ مصطفیٰ جانے کی صاف ہے اور ہاتھ دن سے جن علوم کمانے کا ربضہ ہے وہ وسیع مستعفی ہے اور نئے مصطفیٰ کو باقی عدم علوم ملتے ہیں اس لیے امام احمد رضا کی اپہاری شخصیت میں ہم اور سب کے سب جو گیت کر رہے ہیں ان کی اپہاری شخصیت کو خراج پیش کر لیں یہاں آئے ہیں اس کا کوئی کیا اور سبب نہیں ہے بلکہ وہ نائب رسول تھے مصطفیٰ تھے اس علم سے انہیں فیضان ملا تھا جس علم سے لاہور پر مصطفیٰ نے کائنات کو ہتھیلی کی مصر دیکھ لیا تھا اللہ وقت پر اس لیے ہمارا تمام حسرہ امام محمد رضا کی بارگاہ ہمیں مدرزہ تن تنہا ہے ان کے غلاموں کے غلام ہے نہ کہوں سے غلام ہیں وہاں تو عالم یہ ہے نگاہ گاؤں ہے تو آسمان و سمی سیمان و سروپ مچھلی و مغرب سب دیکھ لیے جاتے ہیں اور یہاں ان کے غلام کا اللہ, رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا سرائی ایسی کرتے ہیں کہ لگتی ہے امام احمد رضا جس امار گاؤں پر ہے اور امام احمد رضا کسی عالم کا نام نہیں کسی مفتی کا نام نہیں خالی کسی مفسر کا نام نہیں خالی تنہا محدود کا نام نہیں خالی نیک حافظ کا نام نہیں ایک فاطر جلیل کا نام نہیں بلکہ میں آج کہوں اپنے حاضر میں امام احمد رضا ایک کا نام ہے ہماری ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے آپ کی ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے زمانے کی ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے شمارتوں کی ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے چنو والوں <سؤال> کی ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے مچھر والوں کی ضرورت کا نام امام احمد رہتا ہے جو مغرب والوں کی ضرورت کا نام امام محمد رضا ہے اور یہ صاف نہیں ہے لفاسی نہیں ہے پتابے رکھ جائیے آپ کو افریقہ سے کسے ملے ملیں گے بخارا کی زمین سے مثر و شاہیا سے اور امام محمد رضا طلحا فوڈان والوں کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں نیلیا والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں بخارا والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں مثر و شام والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں ایران اور ایران والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں امریکہ اور بریٹین والوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ برقرار چلیے میں चलिए رہا ہوں امام محمد رزا وہ آپس کا نام نہیں کسی موف فر کا نام نہیں بلکہ اپنے حافظ کی چلتی پھرتی سب کی ضرورت کا نام امام احمد رضا ہے اس لیے آپ کہاں کہاں امام احمد رضا سے منہ موڑیں گے میں یش کرتا ہوں امام احمد رضا سے منہ مو گے تو بہت سی ضروری چیزوں سے منہ موڑنا ہوگا یہ کرنسی جو آج چل رہی ہے کرنسی لوٹ کے امام احمد رضا کے جواب کی صورت میں امام احمد رضا نے جواب کی صورت میں عطا فرمایا یہ چینی جو آج کھاتے ہیں مٹھائیوں سے دل بہلاتے ہیں امام احمد رضا کی وارکا ہمیں استفتہ پیش ہوا حکم ہے فرماتے ہیں نہ تو کبھی فقیر نے دیکھی نہ کبھی فقیر کے گھر آئی نہ کبھی فقیر نے استعمال کی لیکن اس کے دارے ترکیبیا جو ہے اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے اس لیے عوام کے مفاد کی خاطر عوام عوام کے سارے لیے اس کے بیا میں میں کوئی عیب نہیں ریٹتا جماعت کا حرم دیا جاتا ہے کوئی ایک بات کو زمانے نے زمانے نے جب منی آرڈر کو اللہ نا ناجائز کہنا شروع کیا تھا یہ امام محمد رب تھے جنہوں نے اس کے جواب کا حکمت فرمایا میں عرض کرتا ہوں کہ امام احمد رضا کسی ایک عالم کا نام نہیں کسی ایک مزے محدث اور فطیح کا نام نہیں کسی فاضل کا نام نہیں پہانے کی ضرورت کا نام امام احمد رضا ہے اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت کو صرف ہندوستان تک نہ رکھیں بلکہ زمین و زمان کی وسعتوں میں ہم امام احمد رضا کا نام پہنچا دیں تاکہ زم... کرے غلام تھا امام محمد رضا ایک تن تنا انسان ہونے کی حیثیت سے کائنات میں نبی کی غلامی جان میں سبو چھوڑ گئے ہیں کہ جو بھی عاشق ہوگا امام محمد رضا سے اس کی خیر حاصل کرتا نظر آئے گا یہی سبب ہے کہ جب جب امام محمد رضا کا نام آتا ہے تو ایک آشت مصطفیٰ کی تصویر ابھرتی نظر آتی ہے جب جب امام محمد رضا کا نام آتا ہے ایک آشت مصطفیٰ کی تصویر کے نقوش ابھرتے نظر آتے ہیں کائنات علاق میں کی تصویر نہیں ہوتی یہ امام احمد رضا کی الخری شخصیت ہے کہ ادھر نام لیجیے ادھر عشق رسالت کی ایک باد اور شاہ کا تصویر بنتی شروع بننا شروع ہو جاتی ہے یہ امام احمد رضا کی اس مقبولیت کی آگ آخری ہے جو آرگاہ رسالت میں انہیں حاصل تھی میں عرض کروں اور انگزے باد عمیر بادشاہ موری الدین اتنا عظیم بادشاہ آج تمانا اس پہ ادام دیتا ہے اس طرف جانا نہیں انہوں نے وقت کی ضرورت کا احساس کیا اور سینکڑوں علما بٹھائے ایک بجٹ متعین کیا ایک مدت متعین کی کہ ایسا کوئی ایسا کوئی قانون مرتب کیا جائے کہ مسلمانوں کی آئلی خانگی سیاسی سماجی ضرورتوں کا پورے طور سے یہاں احاطہ ہو سکے سینکڑوں علماء بیٹھے ایک مدت قرار متعین ہوئی ایک زمانے یہ بجٹ متعین ہوا تو ڈھائی سو علما نے کتنے سانوں میں جا کے فتح ہندیہ تیار کی اللہ اکبر فتح عالمگیر تیار کی حیرت ہوتی ہے اور یہاں تنہے تنہا امام احمد رضا ہے کہ پوری دنیا سے فتح آتے ہیں ملیک العلما خود کیا رقم فرماتے ہیں حتیٰ کے فتح استفتوں کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک بات میں پانچ پانچ سو استفتے جمع ہو جائیں ہاں راہ سے پوری دنیا کی درخت پوری لڑ رہے میں کہتا ہوں کہ فتحب عالمگیر میں سیکڑوں ملما کی نتیجے کی شکل میں نظر آتی ہے, یا ہے, اس کے ہزار ہزار ہے. اللہ اور لاہور پر اور تنہا مانا رضا ہے لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں فتح رضیا ہی کا کیا اتنی کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی آج کمپیوٹر کا جب جب ہے. اگر تقسیم کرے امام احمد رضا کی عمر کے کے دن اور ان, کے ناماتو, ان کے شاہکار خلیم کو تو دن کم پا جائیں گے اور امام احمد رضا کی عمر میں ان بڑے میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے کمپیوٹر بھی اتنے کم وقت میں اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں دے سکتا یہ امام احمد رضا کی شخصیت کو خراج ہے یہ تھاگے ماتا ہوا مجمع ہے یہ سنیوں کا مجموعہ ہے جو معاملوم جامع رضا میں حاضر ہے ہم لاکھ امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہے لیکن خالی نعرے لگا کے مت چلے جانا خالی سبھاس لال امریکہ کر کے مت چلے جانا بلکہ پیغام میں امر لے کے کہنا کہ کنیکشن ہاں پوری دنیا کی ضرورت تھم گئے تو آپ ان کے غلام ہیں کہ انہیں زمانے کی ضرورت کو آپ ہاتھ دیتے ہو اور اپنے آپ کو زمانے کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں آخری بات ارد کروں کہ ایک زمانہ تھا امام محمد رضا نے جس دور میں آگ کھولی وہ دور تھا اٹھارہ کا ایک سال کے بعد ہندوستان میں غدر ہوا مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی باب شاہ رفر طے کر لیے گئے ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی تاریخ ہے حضرت علامہ شاہ ردین صاحب کے بلا کی دیگر علما مفتی سرور صاحب وغیرہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بائیس سے پچیس ہزار علماء کو پھانسی دی گئی ستاون سو چونسٹھ تک اٹھارہ سو ستاون سے اٹھارہ سو چونسٹھ تک بائیس سے پچیس ہزار ہندوستان میں مصروف کیے گئے وہ باعث رائے گنگے بنیاد کے موقع سے آیا قدر کا انداز عام زمانے میں مسلمانوں کے علماء پہ تھا کہ انہوں نے غدر کرایا لیکن کیا جہاں پہ سہوائی قتل ہوا ہو جہاں پہلے اٹھارہ آبادی کو جزیرہ انمان بھیجا گیا ہو جہاں عنایت علی کا کو بھی حیدرآباد کی سہمتیں برداشت کر رہے ہو جہاں سہوائی کو دریائے مسلو کیا ہندوستان کی کی آیا دیو دیوبند میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں علماء کا پتلے آپ ہو رہا تھا اسی زمانے میں واحص رائے کو علماء سے محبت کیوں ہو گئی کہ علماء ان کے لیے آگے کی جائے اسے فنڈ دیا جائے اور اس کی بنیاد کی جائے اس بنیاد میں ہاتھ بڑھایا جائے اسی زمانے میں کوئی شمس اللہ بنتا تھا کوئی فرائی علما بنتا تھا کوئی کوئی بیرسٹر بن کے آتا تھا کوئی سر بن کے آتا تھا لوگ کہتے ہیں اگر امام محمد رضا بہت بڑے عالم ہوتے آخری بات ارد کروں امام احمد رضا اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہو سے, تو سر کا خطاب امام احمد رضا کو کیوں نہیں ملا شمس کا کیوں نہیں ملا علما کا خطاب کیوں نہیں ملا شمپ البیر <سؤال> علماء کا خطاب کیوں نہیں دیا گیا میں کہتا ہوں کہ امام محمد عرصہ کی اچھی شخصیت ہونے کے لیے بہت کافی ہے جب دوڑ روپے میں بگ رہے تھے شمپ علماء کے خطاب دبیر علماء کے خطاب سراج علماء کے خطاب امام محمد عرضہ زمانے میں اپنے اس زمانے کے بعد کی تصویر کو وہ کاٹ پہ اُلٹا کر کے لٹکا رہے تھے اور اس کی آواز میں بکنے والے ہیں ہم نہ کسی خطاب پر بکیں گے نہ کسی نظاج پر جھکیں گے نہ کسی نظام کے پابند ہو کے جی گے ہم تو پیارے نبی کے غلام ہیں غلامی مصطفی میں جی گے غلامی مصطفی میں مرے گے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کے نام لے تم مصطفی میں آ پارے رسول تھام لے تو آپ کو جا ہم الحمد للہ رحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ فرحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے آل انڈیا تنظیم علماء اسلام دہلی کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قادری مدر اللہ علی جنہوں نے بڑی से سے علمائے دیوبنکی انگریز نوازی بڑی تفکیل سے تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا ہم میں ناز شریف پڑھنے کے لیے مرکز الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے دو طالب علم جو ایک ساتھ پڑھیں گے عزیزم صابر صلی الحمد الزیزم عبد الکریم یہ دونوں طالب علم درج اولا اور اعجازیہ کے طالب علم ہیں اور یہ ایک ساتھ میں ناز شریف پڑھیں گے اور ایک خوشخبری آپ کو یہ بھی دوں کیا بھی فل شریف ہونے کے بعد مرکز الدراست الاسلامیہ جانک الرضا کے طلبہ کی دستار بندی کا حسین منظر بھی آپ ملاحظہ کریں گے درج ہف درج سرک اور درج فضیلت کے اکتالیس طلبہ کی دستار بندی بھی ہوگی تو آپ بڑی یکجہتی کے ساتھ اور دل و دماغ کی سکون کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں علماء کرام کی تقریر سماپت کر رہے ہیں اور میں ایک اعلان یہ کروں کہ میرے یہاں آس پاس میں تھانہ سی بی گنج کے ایس او جہاں کہیں بھی ہو میری آواز سن رہے ہوں تو یہ ضرور اس کا اہتمام کر دیں کہ سٹی اسٹیشن کے سامنے جماعت رضاء مصعفی کا کیمپ لگا ہوا ہے وہاں سے یہاں پر وہاں پر آنے کے لیے بسیں برابر آ رہی ہیں ان کو جہاں پر موڑنے موڑنے کے لیے بڑی دقت ہو رہی ہے اور وہاں پر موڑنے میں دقت ہو رہی ہے راستے میں ٹریفک ہے جام لگا ہوا ہے تو اس لیے ٹریفک پولیس اور یہاں کے تو سب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کا نظام بنا دیں میرے مشورے کے مطابق اگر بڑا ٹریفک ہے جس کو باہر جانا ہے تو جو بائی پاس ہے کرمچاری نگر کو جا رہا ہے تو بڑے ٹریفک کو بائی پاس سے موت ہے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے ابھی آپ جامعت الرض کے انہار طالب علم سے عربی میں کلام سماج فرما رہے تھے اب میں ایک شاندار ولولا انگیز تقریر کے لیے ایک فاضل نوجوان بہترین مفتی کو دعوت سفن دوں گا اس سے پیشتر میں سامنے والے سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں کھڑے رہیں اور موبائل وغیرہ اور اپنے جیبوں کا خاص خیال رکھیں یہاں شکایتیں آ چکی ہیں کہ کتنوں کے جیب صاف ہو چکے ہیں اس لیے آپ اپنے جیبوں کا خصوصی طور پر دھیان رکھیں تو آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فادل بریلوی علیہ رحمت و وردوان جن کے در سے کاجی القدا فخر ادھر حضور تاج شریعہ دامد اللہ علی نے یہ مجاز دیا ہے کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤ خوش میری خود گرفتاری بلا کر دیں تو ہم الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان ہیں خوش اخلاق ہیں ہمیشہ خوش رہیں امام اہل سنت عالیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو طریقہ کار کو تاج شریعہ کے طریقہ کار کو مفتیاز میں ہند علیہ رحمت و عرضوان کے طریقہ کار کو اپنا لے اور یہ مزاج لے لیں تو تاج و شریعہ اس مزاج پر اپنانے والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی آور ہے جو بلاؤں کو خود گرفتار کر دیتے ہیں لہذا اب میں جامعۃ الرضا کی خصوصیت ساتھ ہی یہاں سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر جو عالمی پیمانوں پر نشو و کی جا رہی ہے اس سلسلے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد شمشاد مفتی دارالعلوم امجدیہ بھوسی آئیے ان کا استقبال ناراع تکبیر و رسالت سے کر لیں تکبیر تقبیر نارائے رسالت علمائے سنت تاج الشریعہ علامہ رضاک صاحب کیماء لن سنت ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا م صادقين امنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبي الامين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلف و, و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبت خزرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی داجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اختیار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کا قدر الشریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہ علی محمد و صلی علیٰ فیک دینا و شی عنا و حوی نہ مولانا مکھنگی بالک علیہ وسلم <تصفح> <تصفح> حضرات جتائے کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت کریمہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب نہیں کیا گیا ہے بلکہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والے جب صاحب تقویٰ ہو جائیں تو کیا نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں کہ تیسرے نمبر پر پروردگار عالم نے حکم فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آخر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرور عالم کا علم ازلی اور اغزی ہے پرور دگار عالم جانتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف فرقے پیدا ہوں گے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں حق پر اور میرے علاوہ جتنے ہیں سب غلط اور باطل ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتے تو آخر یہ کیسے حق پر قائم رہیں گے اور کیسے حق کو قائم کریں گے تو پروردگار عالم نے ان کے لیے ایک آسان فارمولہ فرما دیا کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ایسے وقت میں ان سچوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو جو سچوں کا مطلب ہوگا جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی قرآن و حدیث کا راستہ ہوگا وہی رسول پاک کا راستہ ہوگا اور اسی کی نشان بھی کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے بھی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا سبق ترتی اللہ تلا کی وہ سبرین کلار اللہ ملتن واحد میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بہتر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا من یا یارب اللہ وہ کور لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مانا واسطی جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت ہوگا اور جو میرے طریقے سے الگ ہوگا صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں صحابہ کو جماعت کہتے ہیں اور دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت وال بنتا ہے پتا چلا جو اہل سنت وال جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو اہل سنت وال سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا مثال کے طور پر آج زیارت و کپور کے مسئلے کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے زیارت کپور کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر و مشرق بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو قبر اجوا کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ غور کریں کہ کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر و مشرق کہا جائے جس کا سبوت اہدے رسالت میں مل جائے خود نبی کی زندگی میں مل جائے اس بنیاد پر مسلمانوں کو کافر و مشرق کہنا کیا صحیح اور درست ہے تو آپ آئیے قرآن و حدیث کا جائزہ لیجیے اللہ کے نبی سید آزم ہو جا رہا ہے کہ یہ ناجائز و حرام نہیں چرک اور نہیں علامہ جلال الدین سیدی کی کتاب اٹھائیے علامہ جلال الدین سعودی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مقام ابوا کے قریب سے گزر رہے تھے آپ کے دل, دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے کی والدہ محترمہ مدفون ہے اللہ کے نبی کے دل میں ابھی یہ خیال پائے فاقع میں کیبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ اگر آپ اپنی والدہ محترمہ کے قبر پر تشریف لے چلانا چاہیں تو تشریف لے چلے پرورزگار آزم کی طرف سے اجازت ہے جبریل ابھی ان کی میری میں اللہ کے نبی اپنی والدہ محترمہ کے قبر پر تشریف لے گئے اور ابھی علاقہ ہی فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کہ کے جبریل دوبارہ پار گائے عالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور جو پہلے سے گمراہ تھے وہ گمراہیوں کے دلدل میں بھٹکنے لگے اور اللہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور کی وار کا کافلا اور مشرقہ تھی اس لیے حضور کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا اس لیے حضور کو دعا مانگنے سے روک دیا گیا مگر وجہ یہ نہیں ہے اللہ ماں اسی مقام پر نہایت آنشانا اور محققانہ جواب عطا فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں یہ وجہ نہیں کہ حضور کی والدہ کافرہ اور مسرکا تھی اس لیے آپ کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا ہر جہاں جانے سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے مکہ کا چپا چپا گوسا گوسا نبی کے خون کا پیاسا تھا اگر نبی اپنی ماں کے قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ان کے لیے دعا مانگتے تو مناسبین نبی کے خلاف یہ پروپا کرتے کہ نبی کی ماں وہ سب بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی اگر نبی نے دعا نہ مانگی ہوتی تو نبی کی والدہ کی نفرت نہ ہوتی پرگار عالم کو یہ گواہ گستا نبی کی شان میں گفتا بھی کرے اس لیے پرور عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ پر جن جن اصل پہ ہوتا ہوا وہ سب کے سب بچے بسائے بخش ہیں ان کو کوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت اور مضبوط درائل بھی موجود ہیں حضرت امام محمد رضا فاضرے بر زندہ ہوتا رات ہونے اس موضوع پر متمل ایک رسان فرمایا ہے جس کا نام ہے شمول لے اصول حضرت بے شمار بلائل و براہ کے ذریعے ثابت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آبا و مومن اور مواحد تھے اور خود حدیثوں سے یہی ثابت ہے شہر زرطانی میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کا خلاصہ اور نہیں یہ ہے کہ فرغے نور کو ہر زمانے میں پاک پلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضرت حملہ سے لے کر حضرت آمنا تک جہاں جہاں میرا نور رہا وہ سب کے سب اور یہ وہ تاہر تھے ان میں کوئی ناپاک نہیں تھا اگر نبی کے والدین کو مشرق مانو گے تو ناپاک ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن فرماتا ہے تین نمبر مشرقن انت کن مشرق ناپاق نبی کے والدین بلکہ موسیق تھے اور نبی کا کاپا جگہ نہیں رکھا گیا بلکہ طیب و طاہر و اصلاح میں رکھا گیا میرے دوستو آپ ذرا اپنے ذہن کو قریب کریں اگر نبی کے والدین ماض اللہ و مشرک ہو تو مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے تو کیا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کے والدین کو جلا سکے اٹھائیے لیا دست لوڈی دسترخوان لے کر چلی خان کا ایک کولہ پکڑ لیا اور پورے دسترخوان کو آگ سے لہتے ہوئے تنور میں ڈال دیا آپ نے کہا لوڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا لیکن تم نے دسترخوان کو آگے کام گھلنا ہے آپ کا کام جلانا ہے تم نے دستخان کو آپ کے شو میں سو ڈال دیا لونڈی نے کہا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام گھلنا ہے اور آپ کا کام جلانا لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کائنات نے کھانا تناول فرمایا کھانا کھانے کے بعد حضور نے اپنی کو اسی انگلیاں میں صاف فرمایا میرا ایمان بول رہا ہے میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ جس چیز پر بھی پاک کی انگلیاں پہنچ جائیں اس پر دنیا کی آگ ہراب ہو جاتی ہے اسی کو جاننے کے لیے میں نے دفتر خان کو آٹھ کے کاٹتے ہوئے شور میں ڈال دیا خدا کا شکر ہے کہ میرے تمام چھوٹوں کو سدھار چل ہو گئے لیکن دسترخوان پر کوئی اثر نہ ہوا مجھے نے دیا جائے جب معامولی دسترخوان پر نگری پاکی منیہ پڑ جائے تو اس پر دنیا کی یاد خراب ہو جاتی ہے تو جس شکم مادر میں نور ہو اسے جہنم کی یاد کیسے کرا سکتی ہے یہ پوری دنیا میں یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قبروں پر سجدہ جائز کر دیا اعلیٰ حضرت نے قبروں کا تعاب جائز کر دیا یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف غلط پروپگنڈا ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات اٹھا کر دیکھو فتح اٹھا کر دیکھو اعلیٰ حضرت فاضلے بر نے ایک دو مقام پر نہیں بے شمار مقامات پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قبر پر جاؤ تو قبر کا سجدہ نہ کرو غیب اللہ کے لیے